فوف اللہ قومی عظیلۃن عزت اللّہ شاہ و اللّہ واسم صدق اللہ العظیم میرے بزرگوں اور دوستو گزشتہ جمعہ بندوں سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کا بیان شروع کیا تھا اور اس زمن میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ کون سے بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے یا وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو میں نے قرآن کریم کے حوالے سے بتایا کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں ان اللہ یحب المحسنین نمبر دو اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو سچی توبہ کرنے والے ہیں ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے نمبر تین اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں مب المتحرین نمبر چار اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین لین اللہ پر توکل کرتے ہیں اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھتے اسباب کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھتے بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالی کی ذات کو سمجھتے ہیں بیمار ہو جائیں تو علاج کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوا لیتے ہیں لیکن دوا اور ڈاکٹر کو شفا دینے والا نہیں سمجھتے بلکہ شفا دینے والا اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں اسی طریقے سے غلط قسم کے نجائز قسم کے تعویز گنڈے بھی نہیں کرتے اللہ پر توکل کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں نہ تاویز گنڈے کے چکر میں پڑتے ہیں نہ فال لیتے ہیں تو ان میں سے ستر ہزار ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے اور عربی میں ستر ہزار کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار مخصوص عدد مراد نہیں ہے بلکہ بے شمار لوگ وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے یہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جو تعویز گنڈے کے چکر میں نہیں پڑتے فال وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتے غلط قسم کے پیروں اور آملوں کے آستانوں پر حاضری نہیں دیتے بلکہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے حضرت اقادشاہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان ستر ہزار میں سے شمار فرما دے حضور نے فرمایا انت منہم اے اوقادشا تم بھی انہی ستر ہزار میں سے ہو جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اب ان کی دیکھا دیکھی ایک اور صحابی بھی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے تو حضور نے فرمایا سابشا اکاشا, اکاشا نمبر لے گیا اکاشا سبقت لے گیا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم جنت میں بغیر حساب کے نہیں جاؤ گے بلکہ میں ہی سمجھتا ہوں حضور نے ایسا اس لیے فرمایا کہ اگر آپ دوسرے کے لیے کہتے ہاں تم بھی جاؤ گے تیسرا کھڑا ہو جاتا پھر چوتھا کھڑا ہو جاتا پھر پانچواں کھڑا ہو جاتا جبکہ صحابہ تو سارے ہی ایسے تھے جو اللہ پر توکل کرنے والے تھے اور انشاء اللہ سارے ہی صحابہ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے بارہ چوتھی صفت جس کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے وہ ہے توکل اللہ پر توکل کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اسباب اختیار کرے لیکن ان کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے مجھے حکم ہے رسک حلال کمانے کا میں نے کاروبار شروع کر دیا دکان کھول لی تجارت کر لی لیکن میرا توکل یہ ہونا چاہیے میرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ مجھے رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے دکان نہیں ہے کاروبار نہیں ہے تجارت نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں تجارت کرتے ہیں مگر حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا کئی دکاندار ایسے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہتے دکان کرتا ہوں لیکن ہر روز ہی نقصان ہوتا ہے تو رزق دینے والا اللہ ہے میں ذمہ دار ہوں میں کاشتکاری کر سکتا ہوں ہل چلا سکتا ہوں گوڈی کر سکتا ہوں بیج ڈال سکتا ہوں کھاد بکھیر سکتا ہوں لیکن کھیتی اگانا اور اس میں دانا ڈالنا یہ میرا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے تو اللہ پر توکل اللہ ہی کرنے والا ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہر وقت ہماری زبان پر یہی یہ ہو اللہ ہی اللہ ہے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نہیں چاہتا میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں میرا اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں تو اللہ ہی اللہ ہر وقت اللہ کا نام برد زبان رکھا کرے اتنا نام لیں اللہ کا کہ گھر کے بچوں کی زبان پر بھی اللہ ہی اللہ ہو اللہ ہی اللہ اللہ کرنے والا ہے بچوں کو کوئی نعمت میسر آئے ان سے پوچھیں بیٹا یہ کس نے دیا اور جواب یہ ہونا چاہیے اللہ نے دیا تو ہر وقت ان کی زبان پر بھی اللہ آ جائے نئے کپڑے سلوا کر دیے تو بچے سے پوچھیں کس نے دیے اور جواب یہ ہونا چاہیے اللہ نے دیے تو ان کی زبان پر اللہ کا نام آ جائے اور اللہ کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے تو یہ اللہ پر توکل اللہ پر اعتماد اللہ پر بھروسہ اللہ عزت دینا چاہے ہمیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور اللہ ذلیل کرنا چاہے ہمیں کوئی عزت نہیں دے سکتا اللہ امیر بنانا چاہے کوئی فقیر نہیں بنا سکتا اور اللہ فقیر کرنا چاہے تو کوئی امیر نہیں بنا سکتا اللہ زندہ رکھنا چاہے تو کوئی موت نہیں دے سکتا اور اللہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا یہ توکل ہے پانچویں صفت جس کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے بندوں سے وہ ہے انصاف انصاف ان اللہ یحب المختی بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور انصاف کرنا صرف جج کا کام نہیں ہے صرف حکومت کا کام نہیں ہے <تصفح> <تصفح> یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم انصاف کریں یہاں تک کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا اور اولاد کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے دوست احباب کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے آج جو ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے یہ سن لیں آج جو ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے ہمارے حکمرانوں میں انصاف نہیں ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں انصاف نہیں ہے ہماری مارکیٹوں میں انصاف نہیں ہے ہمارے بازاروں میں انصاف نہیں ہے ہمارے کارخانوں میں انصاف نہیں ہے ہماری اپنی زندگی میں انصاف نہیں ہے ہم خود تو انصاف کرتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت انصاف کرے اور عدلیہ انصاف کرے اور پولیس والے انصاف کریں اور فوجی انصاف کریں اور خود ہم انصاف نہیں کرتے ہم میں سے جس کو موقع مل جاتا ہے وہ ظلم کرتا ہے تو بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے ظالم ہیں ہمارے اوپر اللہ نے بڑے ظالم مسلط کیے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا دستور ہے اللہ نے آٹھ میں پارے میں فرمایا بزالی کا نولی بعض و ظالمین دما کانو یکسیبون ہم بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں ظالموں پر ظالموں کو چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں کیوں ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تو آپ جس سے پوچھیں وہ کہے گا ظلم ہو رہا ہے اور وہ خود بھی ظلم کر رہا ہے تو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب ہم اپنی انفرادی زندگی میں انصاف کرنے والے بنیں گے تو اللہ پاک ہمیں انصاف کرنے والے حکمران بھی عطا فرما دے گا چھٹی سفت جس کی وجہ سے اللہ محبت کرتے ہیں بندے سے وہ یہ کہ ان اللہ ہے المتقین اللہ تقوے والوں سے محبت کرتا ہے بلکہ میں اگر اپنے ناقص مطالعے کی بنا پر یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ سب سے بڑی صفت جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے وہ صفت ہے تکوا اور تقوا کا معنی ہے گناہوں سے بچنا حاصل حاصل بتا رہا ہوں خلاصہ بتا رہا ہوں تفصیل میں نہیں جا رہا تقوے کا خلاصہ ہے گناہوں سے بچنا اور سب سے بڑی صفت ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور وہ کیا گناہوں سے بچ کر حرام سے بچ کر بندہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے ساتویں صفت جس کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے وہ ہے صبر صبر اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا واللہ یحب یب اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور صبر کیا ہے تین قسمیں ہیں صبر کی تین معنی ہیں صبر کے اپنے ذہن میں بٹھا لیں میں عربی کے الفاظ بھی بولتا ہوں اور اردو میں بھی ان کا مفہوم بیان کرتا ہوں پہلی قسم صبر کی وہ ہے سبر انشئی ان ان, ان ان اور شئی سبر انشچئی یہ پہلی قسم ہے اور سبر انشچئی کا مطلب کیا ہے جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر ہے سامنے کوئی غیر محرم بہن اور بیٹی آ گئی اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا یہ صبر ہے کسی نے رشوت دینا چاہی اس نے اللہ کے ڈر سے نہیں لی یہ صبر ہے حرام روزی تھی اس نے ایک لکما بھی توڑ کر نہیں کھایا یہ صبر ہے شراب کا جام سامنے ہے دل چاہتا ہے اور سارے دوست پی رہے مگر یہ اللہ کے ڈر سے نہیں پیتا یہ صبر ہے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ صبر کی پہلی قسم ہے صبر انشچائی ایسے کام سے اپنے آپ کو روک لینا جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور صبر کی دوسری قسم کیا ہے صبر الش اللہ شعی نیکی کے کام پر عبادت پر اطاعت پر جم جانا یہ بھی صبر ہے لوگ سمجھتے ہیں صبر بزدلی کا نام ہے صبر کمزوری کا نام ہے صبر بے بسی کا نام ہے صبر آنسو نبہانے کا نام ہے صبر تو بہت بڑی طاقت ہے میدان جنگ میں ڈٹ جانا یہ بھی صبر ہے عبادت میں مستقل لگے رہنا یہ بھی صبر ہے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ بھی صبر ہے ڈٹ جانا جنگ جانا صبر ہے حالات کے بہاؤ پر نہ بہنا بلکہ دین پر جمے رہنا یہ صبر ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ہے دین کی حقیقت پر جمنا میری سنت پر جمنا ڈٹے رہنا ایسے مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا ہو. اب کوئی انگارے کو ہاتھ میں پکڑے تو ہم کہیں گے کتنا صبر کرنے والا ہے کتنی قوتیں برداشت ہے اس کے اندر تو جو مخالف ماحول میں خراب ماحول میں دین پر جم جائے ڈٹ جائے وہ صبر کرنے والا ہے یہ بہت بڑا صبر ہے اور صبر کی تین قسمیں تیسری قسم ہے صبر فش مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنا ہائے وا نہ کرنا ماتم نہ کرنا چہرے کو نہ پیٹنا سینہ کو بھی نہ کرنا گرے نہ پھاڑنا یہ صبر ہے اور اسلام ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے کسی عزیز کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو بہہ جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے یہ تو محبت کا تقاضا ہے یہ انسانی کمزوری ہے اور انسانی فطرت ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے لیکن گریبان باندھ پھاڑنا اور سینہ پیٹنا اور ماتم کرنا اور گندی آوازیں نکالنا یہ بے صبری ہے اور بے صبری کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کا نبی پسند کرتا ہے اور آقا نے فرمایا من شکل ججوب وزرب الخد فلئی جو گریبان باندھ پھاڑتے ہیں اور چہرے کو پیٹتے اور ماتم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے تو یہ بھائی وہ صفات ہے جن کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے میں اللہ کی محبت کا مضمون بتا رہا ہوں کہ کون سی صفات ہے جن کی وجہ سے اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ میں نے سات آٹھ صفات بتائی جن کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا اللہ کی محبت کے مضمون کو فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں من آدالی بالحرب جو بدبخت میرے کسی دوست کو تکلیف دیتا ہے اللہ کہتے ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں جو واقعی اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا ہو اور اللہ کا اللہ کو خوش کرنے والا اور اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والا وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف دے تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو تکلیف نہیں دی مجھے تکلیف دی ہے تم نے اس کے ساتھ جنگ نہیں کی تم نے میرے ساتھ جنگ کی ہے اور فرمایا اللہ کا قریب ہونے کے لیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز فرائض کا ادا کرنا ہے جو کوئی فرائض کو ادا کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے اور فرائض کے بعد ہے نوافل فرمایا کہ جو فرائض ادا کرے اور پھر نوافل بھی ادا کرتا رہے اب نوافل صرف نماز میں نہیں ہے نوافل ہر عبادت میں ہے روزوں میں بھی نفلی روزے ہیں زکوٰۃ میں بھی نفلی صدقات ہیں حج میں بھی نفلی حج ہیں نفلی عمرے ہیں نماز میں بھی نفلی نمازیں ہیں ہر عبادت میں فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے فرمایا کہ جو فرائض ادا کرتا ہے اور فرائض کے بعد نوافل میں لگا رہتا ہے تو میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں ایسی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے عجیب حدیث ہے میں اس کی آخ بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں کیا مطلب ہے اس حدیث کا علما کہتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھر جب وہ بندہ میرے محبوب بن جاتا ہے تو پھر کانوں سے وہی چیز سنتا ہے جس کے سننے کی میں اجازت دیتا ہوں اور آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا ہے جس کے میں دیکھنے کی اجازت دیتا ہوں اور ہاتھوں سے وہی چیز پکڑتا ہے جس کے میں پکڑنے کی اجازت دیتا ہوں اور ٹانگوں سے اسی طرف چل کر جاتا ہے جس طرف چلنے کی میں اجازت دیتا ہوں فرمایا کہ یہ میرا بندہ وہ ہے اگر مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ ادا تو یہ اللہ کی गौ. محبت حاصل کرنے کا طریقہ <laughs> <laughs> اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ کہ اللہ کا محبوب انسان کیسے بن سکتا ہے سب سے پہلے تو فرائض ادا کریں اور فرائض ادا کرنے کے بعد پھر نوافل میں بھی حصہ لینے کی کوشش کرے <تصفح> اللہ کی محبت سمجھنی ہو تو اس حدیث کو سمجھیں اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ابو حرارا رد لنو کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے سو جز کیے سو حصے کیے ان میں سے ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ اللہ نے زمین میں اتارا ہے وہ جو ایک جز ایک حصہ اللہ نے زمین میں اتارا ہے اس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے حتیٰ کہ جانور اپنے بچے کو اپنے پاؤں تلے نہیں آنے دیتا تو یہ بھی اس رحمت اور محبت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے اب دیکھیے محبت کے اللہ نے سو اجزاء کیے سو حصے کیے ننانوے حصے اپنے پاس روک لیے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بھائی بہن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں حتیہ کہ جانور اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں تو رحمت کے اس ایک جز کی وجہ سے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک جز کی وجہ سے کروڑوں اربوں کھربوں مخلوق کے اندر یہ محبت پائی جاتی ہے تو جس اللہ کے پاس محبت کے ننانوے جز ہیں اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا یہ جو ایک جز ہے نا محبت کا ایک جز اب اللہ کی محبت اور رحمت کے سو جز ایک جز اللہ نے اتارا ایک جز اللہ اکبر اس ایک جز کی وجہ سے انسان بھی محبت کرتے ہیں حیوان بھی محبت کرتے ہیں آپ کبھی حیوانوں کی محبت کا اندازہ لگائیں یہ بے زبان سی چڑیا ہمارے میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بڑے غور سے یہاں باز چڑیا نے بعض پرندوں نے گھونسلے بنائے انڈے دیے بچے نکالے اب وہ اپنے بچے کو پالنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کے لیے نرم غذا کی ضرورت ہے وہ بیچارے اس کراچی جیسے شہر میں یہ جنگل نہیں ہے شہر ہے لیکن یہاں مارے مارے پھرتے ہیں اور کہیں سے نرم غزات لاش کر کے لاتے ہیں خود بھوک لگی ہے لیکن بچے کو کھلاتے ہیں میں دیکھتا ہوں صبح صبح ان کو پتا ہوتا ہے ساری رات میرے بچے نے ایسے ہی گزاری ہے صبح میرے بچے کو بھوک لگی ہوگی تو کہیں سے گھوم پھر کر ابھی انسان سو رہے اور پرندہ اٹھا ہوئے ہے اپنے بچے کو پالنے کے لیے اور مناسب غذا فراہم کرنے کے لیے اور تلاش کر کے لیے لاتا ہے اس کے لیے نرم گسا تاکہ اپنے بچے کا پیٹ بھر سکے کیا اس کا دل نہیں چاہتا پرندے کا میں خود کھا لوں لیکن اپنی اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے کیوں اللہ نے اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ڈالی ہے اپنے بچوں کی محبت ڈالی ہے ہاں میں نے بعض کتابوں میں دیکھا یہ ایک پرندہ جو پایا جاتا ہے سمندری علاقے میں برفانی علاقے میں جہاں چھ دن چھ مہینے کا دن ہوتا ہے اور چھ مہینے کی رات پینگون ایک پرندہ ہے چھوٹا سا ایک کتاب ہے مصدقہ مستند کتاب اللہ کی قدرت کی نشانیاں عقل والوں کے لیے نشانیاں اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ عام طور پر تو پرندوں میں یہ ہے کہ مادہ انڈے پر بیٹھتی ہے اور وہ بچے نکالتی ہے لیکن یہ جو پرندہ ہے تو نر انڈوں پر بیٹھتا ہے مادہ نہیں بیٹھتی اور وہ نر چار مہینے تک انڈوں پر بیٹھا رہتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے بچوں کے لیے پانچ چار مہینے تک قربانی دیتا ہے کھانے کی پینے کی تو یہ اتنی اتنی قربانی کیوں دے رہا ہے ایک بے زبان بظاہر ایک بے شعور سو پرندہ اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے محبت کے سو حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو اربوں قسم کی مخلوق میں اللہ نے تقسیم کیا مچھلیوں میں بھی پرندوں میں بھی چرندوں میں بھی درندوں میں بھی حیوانوں میں بھی انسانوں میں بھی کتوں میں بھی خنزیروں میں بھی ہر کسی میں وہ محبت کا جز ہے ایک جز محبت کے سو حصوں میں سے ایک جز ایک حصہ اور اس کی رسی اتنی محبت ہے تو جس خدا کے پاس محبت کے ننانوے جز ہیں رحمت کے ننانوے جز ہیں اس کی رحمت اور محبت کا کیا ٹھکانہ ہوگا وہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ایک حدیث میں آتا ہے کچھ قیدی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ان قیدیوں میں سے ایک عورت تھی اس کا بچہ گم ہو گیا تو وہ اپنے بچے کو دیوانہ وار تلاش کر رہی تھی بچے کی محبت میں پاگل سی ہو گئی ایسی پاگل ہوئی کہ اس کو جو بچہ چلتا پھرتا نظر آتا تو اس کو سینے سے چمٹا لیتی کہ شاید یہ بھی میرا ہی بچہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اک سے پوچھا کیا تم یہ سمجھتے ہو اس عورت کو اگر اس کا بچہ مل جائے تو وہ اس کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے عرض کیا نہیں یہ کبھی بھی کسی صورت بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی اس لیے کہ یہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی محبت یہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے اللہ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے تو اگر یہ عورت اپنے بچے کو دوزخ میں نہیں ڈال سکتی آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ جو اس عورت سے کہیں زیادہ اپنی اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے وہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ بندے خود ہی آگ میں چھلانگ لگائے اللہ روکے اور پھر خود ہی آگ میں چھلانگ لگائے تو پھر اللہ کا بھی دستور نہیں ہے ان کو روکنے کا جیسا کہ خود اللہ کے نبی کا بھی یہی آل تھا اللہ کے نبی کا بھی یہی آل ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ جل رہی ہو تو پتنگ اور پروانے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ آگ میں چھلانگیں لگاتے ہیں ایک شخص ان کو دور ہٹاتا ہے لیکن وہ پھر آگ میں آتے ہیں فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری بھی ایسی ہے میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں دو سے بچانا چاہتا ہوں لیکن تم مجھے چھڑا چھڑا کر में زخ میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو تو بھائیوں جو مضمون بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ بندوں سے اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی محبت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے وہ بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس نے ہمیں یہ آزادی دیئے اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس نے ماں کے سینے میں محبت پیدا کی اس لیے کہ وہ ہم سے محبت پیدا کرتا ہے اور ماں کے سینے میں دودھ کی نہر جاری کر دی اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس نے زمین کا فرش بنایا اور آسمان کو بنایا اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اس نے اس زمین میں طرح طرح کی نیمتیں پیدا فرمائی اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اللہ کے جتنے بھی نام ہے جو ننانوے نام ہے ان ننانوے ناموں میں سے ہر ایک نام اللہ کی محبت اور رحمت پر دلالت کرتا ہے وہ الرحمان ہے رحم کرنے والا وہ رحیم ہے بے حد مہربان وہ رزاق ہے رزق دینے والا وہ ودود ہے محبت کرنے والا وہ السلام ہے سلامتی دینے والا وہ مومن ہے امن دینے والا وہ محمن ہے حفاظت کرنے والا وہ غفار ہے غفور ہے معاف کر دینے والا وہ شکور ہے قدر کرنے والا وہ حلیم ہے بردباری کرنے والا وہ حفیظ ہے حفاظت کرنے والا وہ رقیب ہے نگمانی کرنے والا وہ کریم ہے کرم کرنے والا وہ مجیب ہے دعائیں قبول کرنے والا وہ ولی ہے ہماری ہم سے دوستی کرنے والا وہ افو ہے در گزر کر دینے والا وہ رعوف ہے شفقت کرنے والا وہ ہادی ہے ہدایت دینے والا وہ الرشید ہے رہنمائی کرنے والا وہ اصبور ہے صبر کرنے والا وہ البر ہے نیکی اور احسان کرنے والا وہ المنان ہے احسان کرنے والا وہ منعم ہے عطا غرضے کے اللہ کے بھی نام ہے وہ سارے, کے سارے اس کی محبت پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور میرے بھائیوں میرا دل کہتا ہے میرے اللہ نے میرے اللہ نے مجھے ایمان دیا اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے میرے اللہ نے میرے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں تو کہتا ہوں اس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے یہ اس کی محبت کا اظہار ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جس کا کلام سچا اور جس کی محبت سچی اس اللہ کی قسم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے شک ہماری محبت میں ہے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہماری محبت مشکوک ہے ہم ایک دوسرے کو تو چکر دیتے ہیں معذ اللہ بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو چاہتا ہے وہ تو چاہتا ہے میرے بندے مجھے راضی کر لیں وہ چاہتا ہے میرے بندے مجھے راضی کر لیں میرے بندے میری طرف آ جائیں وہ تو چاہتا ہے بندہ نہیں آتا اور ایک وقت آئے گا کہ خود بندہ اس کی طرف آنا چاہے گا اس کو راضی کرنا چاہے گا لیکن پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا حضرت بہلول ایک مجذوب انسان تھے ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب مشہور ہیں ہارون رشید کے زمانے میں تھے حیرت بہلول ان کا واقعہ آتا ہے بلول بہلول کو کسی نے دیکھا کہ ایک دن آبادی میں کھڑے ہیں اور کبھی اوپر منہ اٹھا کر باتیں کرتے ہیں, کبھی نیچے منہ کر کے باتیں کرتے ہیں کبھی دائیں بائیں باتیں کرتے ہیں تو کسی نے پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا, کروا رہا ہوں اللہ اور بندوں کی صلح کروانا چاہتا ہوں پوچھا کیا ہوا اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے بہلول نے کہا وہ تو سلاح پر راضی ہے یہ نہیں سلا کرنا چاہتے اللہ تو سلاح کرنے پر راضی ہے لیکن یہ سلاح نہیں کرنا چاہتے کچھ عرصے کے بعد بہلول کو کسی نے دیکھا قبرستان میں کھڑے ہیں اور یہی انداز ہے کبھی منہ اوپر اٹھا کر باتیں کرتے ہیں کبھی کبر والوں کو دیکھ کر باتیں کرتے ہیں کس نے پوچھا بہلول آج کیا کر رہے ہو کا وہی کام کر رہا ہوں اللہ اور بندوں کی صلح کروانا چاہتا ہوں آج یہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے مگر وہ تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے وقت ختم ہو گیا صلح کرنے کا وقت دنیا میں تھا زندگی میں تھا موت کے بعد پھر صلح کا اور توبہ کا دروازہ بند ہے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دوستو آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے جیسا مضمون تھا دل چاہتا تھا کہ اس طریقے سے بیان کروں کہ ہم سب کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا پیدا ہو جائے اور دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری زبانیں کیا ہیں اور ہماری چاہتے کیا ہیں اور ہمارے ارادے کیا ہیں اور ہماری نیتیں کیا ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اللہ کی قسم دنیا کی جتنی محبتیں ہیں یہ کسی غرض پر ہیں کسی نہ کسی غرض پر بھائی کی بھائی سے محبت بے غرض نہیں ہے اولاد کی والدین سے محبت بے غرض نہیں ہے والدین کی اولاد سے محبت بے غرض نہیں ہے دوست کی دوست سے محبت بے غرض نہیں ہے لیکن اللہ کی بندوں سے محبت بےغرض ہے ارے اللہ کو کیا پڑی ہے اللہ کی عظمت میں کیا فرق آ جائے گا اگر میرے جیسا میرے جیسا ناپاک انسان اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے میرے اللہ کی کبریائی میں کیا فرق آ جائے گا اگر آپ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ سینکڑوں لوگ اگر جمعے کے لیے نہ آئے مسجد میں نہ آئے میرے اللہ کی عظمت میں کیا فرق آ جائے گا میرے اللہ کی بادشاہت میں کیا فرق آ جائے گا اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تصویر کر رہا ہے سمندر کی کروڑوں اربوں مچھلیاں اور دوسری مخلوق اللہ کی تصویر کر رہی ہے اور اربوں کربوں یہ کیڑے مکوڑے اللہ کی تصویر کر رہے یہ پرندے اللہ کی تصویر کر رہے یہ پہاڑ اللہ کی تصویح کر رہے یہ سورج اللہ کی تصویر کر رہے چاند اللہ کی تسبیح کر رہے درخت اور درختوں کے پتے اللہ کی تصویر کر رہے یا سمندر یہ دریا یہ نہر یہ چشمے یا اللہ کی تسبیح کر رہے میں اور آپ اللہ کی تسوی نہیں کریں گے تو میرے اللہ کی عظمت میں کیا فرق آئے گا لیکن ہم گر جائیں گے ہم ذلیل ہو جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا خدا کی قسم اپنے تباہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے خالق سے اپنے مالک سے اپنے رازق سے اپنے معبود سے اور سچی محبت کرنے والے اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرا اللہ قرآن ڈاٹ